الحمد اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے سے پہلے دس جو ہے کتاب دعوشری نمبر چھ سو نواسی یعنی اکن اسی پبلیغ تین سو ہے چھ سو نواسی جو ہے دعوشریف کے شروع سے ابھی تک تعداد ہے اور تین سو اکیس افراد فتھیا کے درست تعداد ہے اولاد فتح میں مجھے اسمال الحسنہ کی بازمشم اعظم نمبر بیس فتح ہو کہ لغوی توضیح اور تشریح کے ذیل میں آخری کتاب جو ہے کتاب خصوصیات اسمال الحسن میں سے اس کے صفحہ نمبر تین سو دو سو پینتیس سے کچھ متعلق پچھلے در سے میں بیان کیا تھا اس کو رب کے الفاڑ آگے سے ملا رہا ہوں تو اس کتاب میں آپ فرماتے ہیں مخلوق کے درمیان صحیح فیصلہ الفتاح کے معنی کیا ہیں الفتاح جلا جلال جلالو. معنی مخلوق کے درمیان صحیح فیصلہ کرنے والا اس معنی میں بھی ہے الفتاح مشکل پشا کے معنی میں ہر بن گلی کو کھولنے والا ہر مشکل سے نجات دلانے والا ہر پریشانی سے نجات دلانے والا ہاں جی اور وہ انسان جو مشکل میں پھنسا ہوا ہے اس مشکل سے نکالنے والا مشکل پشا اس کا مادہ یعنی یہ الفتح کن سے بنیادی حروف کیا ہے فرماتے ہیں فاتح ہے فتح ہونے جس سے مراد تمام خزانوں کو کھول دینا ہاں جی جس کا مانا ہے تمام خزانوں کو کھول دینا خاتون کھولنا ہے تمام خزانوں کو اس لیے عربی زبان میں کلیت یعنی چابی کو مفتاح کہتے ہیں یعنی کھولنے کا آلہ تو اس کے معنی افتتاح اس میں جو ہے اور اسے خاتُون کے معنی جو ہے افتتاح یعنی ابتدا کے بھی فط کے معنی کہ اس چیز کے ابتدا کے معنیٰ افتتاح کے لباس بھی صفاتون ہے تو اس کے معنی جو ہے افتتاح یعنی ابتدا سے بھی ابتدا کے بھی ہے جیسے فاتحت القطاب فاتحت القطاب الکداسن القرآن باغ ہے فاتح الکتاب وہ سورا جس سے قرآن کریم کا افتتاح کیا گیا ابتدا کیا گیا تو عالم شریف کو سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں وہ فاتحہ کرنے کی نیک وجہ یہی ہے کیونکہ اس صورت کے ذرا سے قرآن پاک ابتدا کی گئی اس کے شروع میں یہ صورت آ گئی اس وجہ سے فاطون کے معنی کسی مہم یا مارکہ میں کامیابی کے بھی ہیں دشمن کے ساتھ کسی جاؤں میں کسی بھی مہم میں جو ہے اس بات و مباحثے میں مناظرے میں کامیابی کے معنی میں ہاں جی خواہ جو ہے اس میں فاتح کے معنی کہتے ہیں ظاہر دشمن باطنی دشمن ہر ایک جاؤں میں جو ہے فتح کامیابی ظفر کے معنی میں ہے تو کے معنیٰ کسی مہم یا کا معرکہ میں کامیابی کے لیے جیسا کہ ارشد بارینہ فتح نہ اللہ کا فتح مبینہ سرحِ فتح میں بے شک ہم نے آپ کو واضح فتح ہوا کامیابی عطا کیا رات فتح مکہ ہے اللہ کے ایک بندے کا بھی جو ہے وہاں پر فون نہیں بہایا گیا اور مکہ فتح ہو گیا اس کے علاوہ جو ہے اس کے مفہوم میں دل و دماغ ہے ہاں جی اور ان کی پوشیدہ صلاحیتوں کو کھولنا بھی شامل ہے فتح کے معنی انسان کے کھلے ہوتے نہیں دماغ اس کا جو نہیں کھلا باتیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے علمی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو جو ہے پھر اس, اس کے معنی میں اسی دل و دماغ اور ان کی پوشیدہ صلاحیتوں کو کھولنا بھی اس الفتح کے معنی کے اندر شامل ہے الفتح وہ ہستی ہے جو دلوں کو حق کے لیے کھول دیتا ہے دل بند دل ہے اس کو کھولائیں تو حق کے لیے فلوں کے دل بھی جیسے یہود نے کہا فلو ولاں ہمارے دل تو پردے کے اندر ہیں اللہ نے فرمانی تم پردے کے اندر محفوظ نہیں ہے تم گمراہی کا شکار ہے فرمانی. تو یہاں اللہ فرماتے ہیں الفتح تو اجلاس سے ہمیں یہ بنے گا وہ ہنسی جو دلوں کو حق کے لیے کھول دے الفتح ہی وہ ذات ہے جو انسانوں کی زبانوں پر علوم حق و اسرار کائنات کو جاری کر دیتی اس اس میں الفت الفتح کی برکت سے یعنی انسانوں کی زبانوں پر علوم حق و اسرار کائنات کو جاری کر دیتی الفتہ ہی آنکھوں کے پردے کھول کر بصارت عطا کرتا ہے آنکھوں کے پردے کھول کر بصارت ظاہری بھی بصارت باطنی بھی چشم دل کھول دیتے ہیں اور دلوں کے قفل کھول کر بصرت عطا کرتا ہے ہاں جی ظاہر آنکھوں آنکھوں کے پردے کھول کر بصارت عطا کرتے ہیں ظاہرِ آنکھ کے پردے بھی کھول کر اس کو دیکھنے کی چیزوں کو صلاح دیتے ہیں اور ساتھ ہی دلوں کے قبل دلوں پر جو تالے لگے ہوئے ہیں ان کو کھول کر بصیرت ادا کرتے ہیں چشم بصیرت کھولنا ہے جی جس کے ذریعے سے آپ وہ حق نا حق میں آرام سے تمیز کر سکتے ہیں صحیح غلط میں آرام سے تمیز کر سکتے ہیں جی جائز ناجائز میں آرام سے تمیز کرتے ہیں معقول معقول باتوں میں آرام سے تمیز کر سکتے ہیں یہ صلاحیت اللہ اس کو دے دیتی ہے الفتح کی مدد سے ہی تمام مہمات سر ہوتی ہیں جس میں الفتح کی برکت سے تمام مہمات سر ہوتی ہیں یعنی تمام جنگوں میں مارکوں میں فتح ہوتی ہے ہر مشکل سے نکل آتی ہے اور ہر مالکہ میں فتح حاصل ہو سکتی ہے اسلامی تعلیمات کے یہ روایت رہی ہے کہ کسی کتاب کو پڑھنے پڑھانے سے قبل یا فتح کا دو اور تین مرتبہ کیا جائے یعنی آفتہ ہو یا ہتہ ہو تین دفعہ پڑھا جائے یعنی تین دفعہ یہ سب مقدس پڑھا جاتا ہے پھر کتاب شروع کرتا ہے معلم کی زبان پر یہ وط جاری ہوتا ہے اور مطالبین ساتھ ساتھ دہراتے جاتے ہیں یافتہ ہو یا آفتہ ہو کرتا ہے یہ تو جہاد جو ہے لوگوں اور یہ معنی جو ہے خصوصیات اسما رتنا کی صفا نمبر دو سو پینتیس پہ ہیں یہ متعلق جو ہے دو سو پینتیس الفتح جل جلال وہ ذات ہیں جو اپنے بندوں کے لیے رزق اور رحمت کے دروازے کھولتا ہے اس میں الفتح کی برکت سے بندوں کے دلوں کو آنے اس کے لیے جو ہے رزق اور رحمت کے دروازے کھولتا ہے یا فتح یہ دروازے کھولنے والا یعنی آپ جس نیت سے پڑھیں گے جس مہم کے وہ جسمن سے مقابلے کے وہ الفتہ کے لیے یا یافتہ ہو فتہ دشمن پر الفتہ ہوا کوئی آپ اپنے دل کو تنگ محسوس کرتے ہیں تو ہی یافتہ ہو یافتہ ہو تو آپ کا دل کو شادہ ہو جائے گا ہاں جی اور اگر جو ہیں رزق کے تنگی کے وقت پڑھیں تو رزق کے دروازے کھل جائیں گے تو الفتہ ہو جلوذات ہیں جو اپنے بندوں کے لیے رزق اور رحمت کے دروازے کھولتا ہے ان کے دلوں کو کھولتا ہے اور ان کی بصیرت کے آنکھ کو کھولتا ہے تاکہ یہ لوگ حق کو پہچان سکیں پہچان سکیں الفتح وہ ہے جس نے مومنین کے دلوں کو اپنی معرفت سے کھول دیا اور گناہ پر اپنی مغفرت کے دروازے کھول دیے ہاں مومنوں کے لیے جو ہے دلوں کو معرفت سے کھول دیا اللہ کی معرفت کی توفیقی دیا تو سب سے عظیم نعمت ہے اور گناہ گاروں پر اپنی مغفرت کے دروازے کھول لیں اس کے دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوتے ہمیشہ کھلا رہتا ہے جب پگاریں چوبیس گھنٹے زندگی کا حل لمحے میں یہ عظیم ذات ہے تو یہ تو زیاد بھی کتاب خود سے سات اسماء الحسنہ کی سوا نمبر دو سو ہے تو اس الباطا کی جو ہیں ایک لومی بات کا خلاصہ ہے خلاصۂ بات الفتح کی لومی معنی کا عربی لغات و اسماع الحسنہ کی مختلف شروع سے جو مطالب ہمیں اس مقدس اسم کے مادہ و دیگر مشتقات کے سلسلے میں ملا ان کا خلاصہ یہ ہوا کفات کے معنی کھولنا دروازے کو کھولنا تالا کھولنا ہر قسم کے پیچیدہ امور کو حل کرنا مشکلات دور کرنا ہر قسم کی ظاہری و باطنی خیرات و بلائی کے دروازے کھولنا رحمت ورز کے دروازے کھولنا چشم ظاہری اور دل و دماغ اور چشم بشرت کا کھولنا سب اس مادہ کے مفہوم میں ہیں اور اسے مقدس الفتاح جو ہے مبالغہ کا سکا یعنی ہر ہر قسم کے خیرات و رزق رحمتوں کھانے کا دروازہ کھولنے والا اللہ ہی کے ذات ہے گناہ کے لیے محرط اور مومنین کے لیے رحمتوں کے دروازے وہی الفتاح ہی کھول سکتے ہیں اسی کے اختیار میں اسی کی دستخط اور مخلوقات سے ہر قسم کے مشکلات کو دور کرنے والا پیچیدگیوں کو حل کرنے والا مصائب و عالم سے نجات دینے والا علوم و معرفت اور تمام روحانی کمالات و خیرات کا دروازہ کھولنے والا اللہ الفتاح جل جلال ہی کی ذات اقدس ہے وہ جس کے لیے کسی بھی قسم کی ظاہری یا معنوی خیرات کا دروازہ کھول دے تو, تو ہاں جی تو کسی کو وہ کھول دے تو کسی کو اسے بند تو کوئی اسے بند نہیں کر سکتا تو کوئی جو ہے اسے بند نہیں کر سکتا میں اللہ تعالیٰ جو ہے اگر کسی کے لے وہ جس کے لے کسی میں قسم کا ظاہری یا معنیوی خیرات کا دروازہ کھول دے تو کوئی اسے بند نہیں کر سکتا ہاں جی کھول نہیں سکتا لیکن اگر وہ کسی پر جو ہے وہ جس کے لیے کسی بھی قسم کی ظاہری یا معنوی خیرات کا دروازہ اللہ کھول دے ہاں تو کوئی اسے بند نہیں کر سکتا دروازے کو بند نہیں کر سکتا لیکن اگر وہ کسی پر اپنی خیرات اور رحمتوں کے اور ظاہری و باطلی نعمتوں اور رحمتوں کے دروازے بند کر دے تو کوئی کھول نہیں سکتا دوس طرح یہ جنگوں میں دشمن پر فتح دشمن ظاہری و باطلی نقشہ مالا شیطان پر بھی فتح اسے الفتاح کے ہاتھ میں ہے وہ چاہیں تو ہم ہر قسم کے دشمن ظاہری و باطلی دونوں پر غالب و فتح یاف ہو سکیں گے اور نہ چاہیں تو کبھی بھی ہم اپنے ظاہری و باطلی دشمنوں پر غالبہ و فتح حاصل نہیں کر سکیں گے لہٰذا بلا شک شبہ وہ ذات الفتہ ہے اور تمام خیرات و برکات کے سرچشمہ وہی ذات اقدس ہے ہر مشکل اسی کے درگاہ و دروازے کو کھٹکھٹا کر ہی جو ہے حل ہو سکتی ہے ہل مشکل کا دروازہ اسی کے دروازے کو کھٹکھٹا خرد کر ہی کھولا جا سکتا ہے ہر پریشانی کا جو ہے دروازہ اسی کے دروازے کو کھٹکھٹا خرد کر ہی اس پریشانی سے نکل سکتا ہے ہاں جی لہٰذا جذہ نگرانی اس مقدس اصما الحسنہ کے معنیٰ مقوم اور ان کی اہمیت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ جو اللہ کے ہمیں معروفت اور نسما وجنا کو جب آپ پڑھیں گے بامعارفت پڑھیں اس کے اسم سے معنی و معفوم اور اس سے جو فضات ہمیں مل سکتے ان پر یقین کریں پھر سے مقدس کا عورت کریں گے تو اللہ ضرور ہمارے ہم جس نیت کے لیے بھی پڑھیں گے جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا کرتا ہے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معلخت کے توفیر تک آمین شام